جی سب رضی اللہ عنہ عام طور پر صحابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیا اس کو کسی ولی اللہ غوش یا کتب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہمارے علماء نے اس کو استعمال کیا جیسے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اپنے استاد کو رضی اللہ عنہ لکھا عمر بن عبدالعزیز یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پوتی کے صاحبزادے تھے تو جب ان کا ذکر کہیں حدیثوں میں آتا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز صاحب بھی نہیں تھے بلکہ ان کو بھی رضی اللہ تعالی ان لکھا گیا اور یہ مثالیں شامی میں اور دوسری کتابوں میں جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں کہ بزرگوں کو بھی رضی اللہ لکھا گیا تھا رضی اللہ ع ہے کیا کہ رضی اللہ عنہم ردع ان اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا اگر ہم کہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اچھا بھائی تو تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو خیر ان کی بات اب آئیے ذرا خانہ تلاشی لیتے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سارے وہاں دیوبندی ان کے مرید ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ فیصلہ ہفت مسئلہ کے آخری صفحے پر انہوں نے اپنے پیروں کے نام بیان کیے ہیں میں کن کن کا ہوں سب کے نام بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا ردوان اللہ تعالی اجمعین یہ جمع کا سیرا یہ لکھا انہوں نے اچھا محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید توحید غالبن بارہ سو کسن کی بالکل اوریجنل عربی میں ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے پہلے سفر لکھا ہوا ہے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رضی اللہ انہوں و اردا اس کو بھی رضی اللہ لکھا ہوا تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو بھی یہ لکھا ہے تو ہمارے یہاں کوئی بزرگ کو اگر رضی اللہ کہہ دیا جائے تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائے